عوض باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ اللہ صحمد محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صفحہ محمد الباء ورثہ ایم کے مرکزی نوائی ایم اور باقی تمام جو شاہ ہیں اور ورن الواشہ اور باقی تمام شامعین و خارن گرامی برادران سب کو شما سُن ایک باقی اسلام آز کرتے ہیں کافی جو سے پہلے بھی تھوڑے سی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وقفہ ہو گیا دروس کے دروس میں دعوت شریف کے دروس میں پھر بیچ میں محرم آئے تو محرم پہ چکے ہیں سن سننے میں مصروف ہونے کی وجہ سے درخت لینا چند فائدہ مند نہیں ہوتی اس لیے میں نے روکا تھا تبھی الحمدللہ للہ جو ہے اجترام محرم ختم ہو گیا تو کسی حد تک مجالس وغیرہ کا لوڈ ختم ہوا ہے آج سے آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے میں بالکل سیر سلامت سے ہوں اور دعوت شریف کا جو ہے درس باقاعدہ پھر شروع کر رہا ہوں اور ہمارے سلسلہ درس جو ہے داوڑہ فتح میں تھا اور عوراد فت کا درس نمبر چار کل دعوت شریف کو معلوم تو پر نمبر چار سو انتیس ابلیس ایک اہتر سیونٹی ون چار سو انتیس شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کردار ہے اور ایک اہتر وہاں درس جو ہے سیونٹی ون اوراد فتحہ کا درست نمبر ایک ہے اوراد فتح میں ہم لوگ جو ہے اس کے حصیہ اول یعنی ملک الجبار کے حصے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کل پچاس لا الا اللہ ملک وجموار کے حصے میں ان میں سے چودہ لا للہ کی توضیح ہو چکی تھی آج جو ہے درس نمبر چار سو انتیس انیس اکہتر میں اللہ لا نمبر پندرہ جو ہے اس کے ساتھ جو مقدس کلمات ہے اس کی توضیع ہے اللہ تو آج کی جو ہے لال اللہ نمبر 15 یہ دو آیا مقدس خلمات ہیں لا الہ الا اللہ و لا نا الا اللہ یاہو یہ مقدس کلمہ ہے تو لا نہیں ہیں اس لاء کو لائے نفی جنس بولتے ہیں عربی ادب میں یعنی کوئی معبود نہیں ہے کسی قسم کے معبود نہیں ہیں کوئی بھی شہ ل عبادت نہیں ہے اللہ سوائے اسکارف استثناء بولتے ہیں شوائے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ذات واجب الوجود ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا ہاں جی ایسی پاکستہ پوری کائنات کا رب خالق مالک اور رازق سب وہی کاغذات ہے جو قلعہ ہیں یکتا ہیں ایک ہی ذات مقدس ہے تو اسی ذات اقدس کے علاوہ کوئی بھی شے اس کائنات میں ولا وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں معبود بننے کے لائق نہیں ہیں اس کے کلمۂ توحید کا اقرار کے بعد جو ہے آگے فرماتے ہیں گویا کہ اسی کی توضیح مزید تاکید ہے ولاں نا ابود اللہ ہو اس عبادت کی ہم توجہ دیں گے ولا نا ادو اللہ ہو اس میں لا نا جو ہے لا کو حرف نفی بولتے ہیں نا جو ہے اباد یا سے ہیں اور فعل مظاہرے کا سقہ ہے منشغاء متکل مالغیر فعل مظار معروف کا حرف منفی مظاہرے تو عبدا یا عبادتن کا کمانی پرستش کرنا بندگی کرنا القام و نام لغت میں آیا اور عبدا یابد عبادتاً و ابودتاً و ابودیتاً اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اس کی عبادت کرنا اس کے آگے خطوع و خوشو کرنا اور اس کی اطاعت کرنا یہ المنجد نامی عربی معروف لغات میں ہے تو اس لحاظ سے جو ہے اللہ ناب ولا نعبد یہ وہ اور کے معنی میں ہیں ہاں ولانہ ابد یعنی ہم عبادت نہیں کرتے اللہ کے سوا کوئی پرشتش کے لاگ نہیں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ولا نا ابود اللّہ ولا نا ہم عبادت نہیں کرتے اولانا ہم پرستش و بندگی نہیں کرتے ہم خضو و خوشبو نہیں کرتے ہم اطاعت و حمن برداری نہیں کرتے کیا کسی کی بھی نہیں کرتے نہ اللہ حالف ششنا سے اس معنی میں لانہ ابدو میں زور پیدا ہو جاتی ہے اللہ الفصنہ ہے مگر سوائے کے معنی میں ہو جو ہے اس کو ضمیر بولتے ہیں جس طرح ہو ضمیر ہے یاہو بھی ایک ضمیر ہے اس کو عربی ادب کتابوں لکھیں اس کو ضمیر منصوب منفصل سے غیر واد غائب ہے اس کی خاص منشھا تو ایاہو یعنی اسی کی خاص اسی کی یہ معنی ہے یعنی لا ابدو ہم پرشتش نہیں کہتے ہیں ہم عبادت بندگی نہیں کرتے ہم خزوخشو نہیں کرتے ہم اعتاز ہم بندارے نہیں کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو صرف اور صرف سوائے ہاں جی خاص اسی کی اللہ یاہو خاص اسی ذات کی یاہو کی ضمیر پلٹتی ہے ایسے پہلے جولالہ کے اندر لفظ اللہ ہے اس مقدس اس میں جلالہ کی طرف پلٹتی ہے تو بھائی کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں قلانہ بدو اور ہم عبادت پرستش نہیں کرتے اور ہم ہم برداری خوشو نہیں کرتے علام صرف یا ہو اسی اللہ تعالیٰ کی یعنی اور ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے پرستش کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں صرف اسی پاکزار کے حضور میں ہم خوش و خوشو اور آزیزی کرتے ہیں اور صرف کا میں اطاعت و کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی کی بھی عبادت و بندگی الل اطلاق نہیں کرتے تو یہ جو ہے یاہو ضمیر ہیں ہاں جی ضمیر منصوب منفس عوام کمانا ہے اسی کی خاص اسی کی تو یہ لاج حرف نفی و اللہ حرفِنا کے ذرے عبادت و فرم بنداری و اطاط و پرشش کو صرف اللہ کے ساتھ منحصر و محسوس کر دیا ہے یہ لفظ اللہ اور اللہ جب جمع ہو جاتے ہیں اس میں حصر کا معنی پایا جاتا ہے عبادت کو صرف اللہ میں منحصر کرتا ہے صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم صرف اللہ کی اطاط و خبردار ہے ہم صرف عضو کے حضور میں خضو و اور کرتے ہیں یہ معنیٰ اس طرح جو ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ کے سوا کوئی لا عبادت نہیں اور ہم صرف اسی اللہ کے سوا کسی کے عبادت پرست بندگی نہیں کرتے پھر اس کا معنی یہ بن جائے گا ولا نعد اب ابادا جو ہے آپ نے اس طرح اس کی لوی معنیٰ میں دیکھا اطاعت کرنے کے معنی میں بھی ہے چنانچہ صاحب المنجید نے لکھا کہ اس کا معنی جو ہے اطاعت و فرم برداری کرنے کے معنی میں بھی ہے آپ کا معنیٰ اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا یا پھر تو اس لحاظ سے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم صرف اسی اللہ کے اطاعت و فرم برداری کرتے ہیں یہ معنی بن جائے گا یعنی ہم وہ اس کو پورا دوبارہ توجے گا یعنی ہم وہ ذات پاک کہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں صرف اسی کے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے اور اسی ذات کا حکم ہمیں ہر حکم سے مقدم ہے مولانا اب اللّہ اور ہم صرف اسی اللہ کی تعتب فرمن برداری کرتے ہیں ہاں جہ جس طرح اس کے سوا کوئی معبوط لائق عبادت نہیں اسی طرح علاق اور بدعن چوں چرا کے اس کے علاوہ کسی اور کے حکم کی پیروی و نہیں کریں گی اللہ کے ساتھ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ علالی اللہ ادلاق جو ہے ہم تیرے سوا کسی کے حمم اور کسی کی جو ہے اللِ اضلاع اس کے بدعن چھنگ چرا اس کے تیرے سوا کسی کے جو حکم کی پیروی اتاد نہیں کریں گے تو پھر آپ ممکن ہے سوال کے پھر اللہ کے انبیا رسولوں ہاں جی والدین کے اعتعال اس سے دوسری بہت سی اعتاطیں ہم کرتے ہیں وہ کھیت جمن میں ہیں اور اللہ کی انبیا رسولوں کے اعتعت اللہ کے حکم سے ہیں اور اللہ تو یہ اللہ ہی اطاعت کے اعتاط ملاقہ کے ذیل میں آتی ہیں ان کے اعتعت این اعت اللہ ہی ہے اللہ ہے جنہیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ میں یوتی الرسول فقر الط جس نے اللہ کے پہلے رسول محمد مصطفیٰ کے اطاعت کی یا دوسرے سابقہ انبیاء علیہ السلام کے اطاعت کی تو بھیا کو اس نے اللہ ہی کے اطاعت کیا تو اس دعا کے ذریعے سے تو لاء اللّہ ولا نعبد الا ہو ہاں جی اس دعا کے ذریعے سے ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ معبود برحق صرف اللہ ہے اور الاضلاع بدون شرط و شروط کے اطاعت بھی اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے تو اس دعا کی اصل روح یہ ہے اس میں امین کچھ چیزیں سبق و کے آزاد گرام تو یا جو حت بنداخیر کو جو سمجھ میں آتا ہے اس حوالے سے بتاتا ہوں اور یہاں جو ہے آگے شرح اوراد فتح اغصر صابری نے بھی تھوڑا سا مقوضی دیا ہے فرماتے ہیں اس دعا کی اصل روح یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کسی صورت نہ کی جائے ہوا وہ کتنی ہی بڑی طاقت کا مالک ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اطاعت اور عبادت کے عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کے ذات ہے عبادت اسی کے ساتھ خاص ہے بندگی اسی کے ساتھ خاص ہے ہاں اس اص ولاَ اللّہ سے اس حقیقت کے مواضح ہو جاتی ہے. یہ مختصر توضیع جنہیں اشر اوراد فتح صفر نمبر سات سو صفح نمبر اٹھہتر میں انہوں نے لکھا ہے تو یہ دعا جو بندہ خیر کو جو توجہ میں آتا ہے ہے یہ دعا بند مومن کے اندر توحید عبادی کے روح کو بہت تبیعت پہنچاتی ہے اور اسے یہ باور کراتی ہے کہ اس کائنات میں جس طرح معبود حقیقی صرف ذات واجب الوجود اللہ تعالیٰ ہیں اس طرح اطاعت و برداری کے الاطلاق و بذات لائق بھی صرف وہی ذات پاک ہے اور یہ دعا حقیقت میں اییا کا نا ادو کا نستائرین کو ایک دوسری عبارت میں کی صورت میں بیان فرمایا ہے کیونکہ جو ہے اییا کا نا کبھی تفاصل میں یہی مانا کیا اے اللہ ہم صرف تیری فرمان برداری کرتے ہیں ہم سو فیصد فرمبرداری صرف تیری کرتے ہیں اللہ ہم تیرے ہر ہر حکم پر لبے کہتے ہیں وہی آکان نسین کی پھر تشریح میں یہ لکھا ہے کیونکہ اللہ کے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم ہم ہونا اور ہر ہر حکم پر لبے کہنا عمل کر کے دکھانا یہ بہت ہی مشکل کام ہے اس لیے اللہ ہی سے مدد مانتے ہیں فرماتے ہیں وہی آکان نسین اور اللہ اس مشکل کام کی انجام دہی کے لیے ہم تو سے مدد چاہتے ہیں اگر تیری مدد تیری نصرت اور تیری توفیقات ہمارے شامل آل ہو جائیں تیرے رحمت لطف و کرم ہمارے شامل آل ہو جائیں تو ہم تیری سچی بندگی ہم برداری اللہ سانجھ ہم کر سکیں گے ورنہ انسان کو اپنے حال پر چھوڑیں تو اللہ کی کمحق و بندگی یقیناً بہت مشکل چیز ہے لہٰذا جو ہے ابد اللہ, ولا نعبدو اللہ یا یہ عاقانہ ابدین کو ایک دوسری عبارت کی صورت میں بیان فرمایا ہے یہ اشیاعت کے ایک نوقی سمجھو سادہ الفاظ ہے تو عبادت میں شرک کو جو ہے کسی صورت میں قبول نہیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کے عبادت میں شرک جو عبادت میں شرک انشاء. عبادت میں شرک اللہ کو کسی صورت میں قبول نہیں کسی اور کو شریک کرنا کسی صورت میں قبول نہیں چنانچ جو, جو سورہ ایکاف کی جو ہے آخری میں اللہ فرماتا ہے ہمن کا لقا ربی ہاں جی پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کے امید رکھتا ہے ہمن کا نہ جو اور یہ ہانجی یرج امید رکھتا لقا رب رب سے ملاقات کی فلیہمل عملین اسے چاہے کہ نیک عمل بجا لائے ولا شرک عبادت رب احدا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے لہٰذا عبادت میں شرک اللہ کو کسی صورت میں قبول نہیں ہے کہ آپ عبادت کریں اور اس میں لوگوں کی رضا مندی کو بھی شامل کریں آپ عبادت کریں نماز پڑھیں ہاں اللہ کے لیے قلبۃََ اللہ کی نماز پڑھیں اور ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بات بھی رکھیں کہ لوگ مجھے نماز ہی کہیں لوگ مجھے بڑا تعجب گزار کہیں لوگ مجھے بڑا عبادت گزار کہیں لوگوں میں میں ایک اچھے عبادت گزار کی شکل میں معروف ہو مشہور ہو ہاں اس طرح شہرت ہو جائے یہ یہ جو ہے نیتیں دل, دل میں رکھ کر اگر آپ عبادت کریں گے تو اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے ہاں جا آپ عبادت بھی کریں اور دل میں یہ خیال میں رکھیں لوگ مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھیں میں نماز پڑھتے ہوئے لوگ دیکھیں لوگ میرے راتوں کا جگنا دیکھیں ہاں جی اور پھر میری جو شہرت ہو جائے اگر آپ اس نیت سے عبادت کریں گے تو آپ نے عبادت میں شرک کیا ہے ہاں جی اس میں ریاح کیا ریاح اور شہرت کو اپنی چاہ تو یہی خود شرک ہے تو وہ عمل اللہ بالکل مردود ہے اس عمل کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے لہذا جو اللہ نے فرمائف ہمن کا نی رجلیقہ جو شاہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اس کو چاہیے عمل صالن عمل چاہ صالح نیک عمل انجام دے ہاں جی اور ساتھ ہی ولاشر عبادت ربی و بہدا اور شریک قرارت کے عبادت میں کسی اور کو تو اللہ نے خوب واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ رب کے عبادت میں شرکت کسی سرب میں قابل قابر نہیں ہے ولہذا ہم اللہ کے اس قرآن حکم کی تعمل کرتے ہوئے کمال عاجزی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ ولانہ ابد یا اس دعا کو بالکل خزور خوشو کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں ذہن اللہ ہم صرف تیرے عبادت کرتے ہیں اور صرف تو ہی لائق عبادت ہے اور تیرے شعا نہ کوئی معبود ہے نہ کوئی لائق عبادت ہے اور نہ ہی ہم تیرے شعا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اللہ ہمیں اس دعا کی حقیقت کی ادراک نصیب فرما تاکہ ہم سچا عابد و مہل بن جائیں اور ہر نوع شرک سے اللہ ہم سب کو نجات دے دے اور ہر قسم کے ریا کاری شہرت و اپنے آپ کو عابد و زاہد سمجھنے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے رکھیں اور ہمیں کمال خلوص کے ساتھ جس طرح اس دعا میں اقرار کرتے ہیں ولانا ابد اللہ ہو اسی حقیقت کو ادراک کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیعۃ فرما آمین رب العلم